بسم الله الرحمن الرحيم نستعين ونستغفر ونستودعك يا من نبي ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله سو سل وسلم اما بعد یا میل تال اولی میرے بزرگوں اور دوستوں ابھی ابھی دل میں یہ تقاضا پیدا ہوا دو باتیں آپ شیئر کروں پھر اس کے بعد ان اللہ تعالیٰ اپنے مرشد کے اعشار آپ کو سناؤں گا ایک بات تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ہمارے یہ سنائی جز کا واقعہ جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شاعر تھے انڈیا کے اور حضرت والا ہی سے سنا کہ جب وہ مشاعرے میں تشریف لاتے تھے تو سارے, سارے شعرا بیٹھ جاتے تھے اس کے بعد آخر میں تشریف لاتے تھے اس کے بعد کوئی ان کے بعد کوئی اپنا کلام سنانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا ایسے زبردست شاعر تھے اور فرمایا کہ شراب بے تحاشا پیتے تھے بے تحاشا شراب پیتے تھے اتنی شراب پیتے تھے کہ مشاعرے میں آتے وقت بھی دو آدمی ان کو پکڑ کے لے کے آتے تھے خود سے چل نہیں پاتے تھے اس قدر شراب پیتے تھے ہمارے حضرت می صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہوا ہے تو ایک شیر حضرت سناتے تھے سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آفی ہی بتلاتے سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آفی ہی بتلاتے پہلے اللہ تعالی ارادہ فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں بندے کو اپنا بنانا ہے اس کے بعد کہانی شروع ہو جاتی ہے جب تک اللہ تعالی نہ چاہے کوئی بندہ اپنے طور سے ان کا نہیں ہو سکتا اور جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے راستہ کیا کھولتے ہیں سب سے پہلا کہ اس وقت کے کسی ولی کی یا اس ولی کے کسی غلام کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کیا طریقہ ہے یا تلاوت کی میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کے اکثر بیانات اسی خطبے سے شروع ہوتے ہیں اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ والا بننے کا خدائی منشور نازل فرمایا ہے یہ آیت جو ہے اللہ والا بننے کے لیے اللہ کا ہونے کے لیے نجات پانے کے لیے کامیابی پانے کے لیے یہ خدائی منشور نازل کر دیا منشور ہوتا ہے نا ملک کا منشور ہوتا ہے کہ بھئی ایسے یہ یہ کام کرنا ہے وہ منشور کہلاتا ہے تو یہ خدائی منشور ہے کہ اس راستے پر چل کے آؤ گے تو ہم تک پہنچ سکتے ہو کون سا راستہ سونو ما خواجین کا راستہ دیکھیے وہ کھل گیا ہے وہ خبر تو کون صادقین کا راستہ کیا علامہ رحمت اللہ کے لکھنے والے چودہ جلدوں میں عربی زبان میں یہ تفسیر ہے اور حضرت نے فرمایا کہ اچھے اچھے علماء اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ کسی کی خاص تربیت حاصل نہ ہو بڑے بڑے علماء اس کو سمجھنے سے ہیں. چودہ جلدوں میں روح مانی اس کا نام ہے انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کتنا رہ پڑو فرمایا کہ, اے کہ ان کے جیسے ہو جاؤ دین ملنے کا دین پر عمل کا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے تو یہ ساتھ خوب اختلاط رکھو کبھی کبھار کا آنا جانا اور کبھی کبھار کا تعلق کر لینا سلام دعا کر لینا نافذ تو ہے لیکن کافی نہیں ہوگا ان کے جیسے اخلاق ان کے جیسے اطبار ان کے جیسی گفتار ان کے جیسا کردار اور ان کے جیسا اٹھنا بیٹھنا ان کے جیسا بولنا چالنا یہ سب کچھ کیسے آئے گا کونوں سے آئے گا भी بیان سے بھی نہیں آئے گا نہ کتابوں سے نہ واضحوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اسی نظر کو بزرگوں کی نظر کو واجہ صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں میں کشو یا تو نئے کشی رندی یا نئے کشی نہیں دنیا کی ناپاک شراب پینے والے کو کہہ رہے ہیں कि वो नशा करके समझते हैं, हमने बड़ा तीर मान दिया बड़े हमने ये, ये आसमान से पहुंच जाता है अपने आप को समझता है कि मैं आसमान पहुंच गया दो नशे थे और जा रहे थे कहीं उन्होंने देखा कि धूप है मस्जिद मस्जिद धूप में है उन्होंने कहा यारो ये मस्जिद तो धूप में है बड़ा जुल्म है नमाजियों को बड़ी तकलीफ हो रही होगी चलो आओ हम इसको धक्का लगाते तो इसको छाव न कर देते اب ایک, ایک نشے ادھر اور ایک نشائی ادھر لگا رہے زور لگاتے لگاتے کیونکہ نشے میں جو ہوتا ہے اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی اتنا بات گزر گیا کہ شام کے سائے پھیل گئے اور مسجد جو ہے اس کے اوپر سایہ آ گیا تو کہنے لگے آخر کار یار ہم نے مسجد کو سائے میں کر ہی دیا تو <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> دنیا کے شرابیوں کو مخاطب کر کے خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں ناپاک شراب پینے والوں کو میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے ہر ایک فاطقانہ زندگی گندی زندگی ہے شراب گندی چیز جس کو پی کر عقل کھو بیٹھتا ہے آدمی ماں بہن کی تمیز بھی جاتی رہتی اول فال بکنے لگتا ہے یہ ناپاک شراب تم پیتے ہو یہ تو رندی ہے فاقخانہ زندگی ہے گناہگاروں کی زندگی ہے بے چینی پریشانی اور غم کی زندگی ہے یہ تم شراب پی کے سمجھتے ہو کہ ہمارا غم مٹ گیا نہیں اور بڑھ گیا اور بڑھ گیا اللہ سے دوری پیدا ہو گئی حرام کام کر کے کبھی اللہ سے خلف پیدا ہو سکتا ہے اور اللہ کے خلف کے بغیر انسان چین سے رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا تو فرماتے ہیں کہ میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں پینا پینا تو یہ ہے اصل اللہ والوں کی آنکھوں سے پیو ان کے قلب کے انورات جو آنکھوں سے آنکھوں سے جھلک رہے ہیں ان کی آنکھوں سے نہ کتابوں سے نہ وادوں سے نہ زر سے پیدا تین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو یہ خدائی منشور ہے اور کہاں پر دونوں مَا فادقین، فادقین سچوں کے ساتھ رہ پڑو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی ان اولیا اہل المتقون میرا کوئی ولی نہیں ہے دیکھیے یہ عربی کے کلام پاک کی بلاغت دیکھیے فرمایا کوئی ولی نہیں ہے, ہے نا ان اولیا بل متقو میرا کوئی ولی نہیں مگر متقی سب چیز کی نفی ہو گئی سوائے متقی کے میرا کوئی ولی نہیں مجھ کو کوئی نہیں پا سکتا جب تک کہ تقوی اختیار نہیں کرے گا لاکھ نسلیں پڑھ لے گا وظائف پڑھ لے گا اور نفل عمرے بھی کر لے گا بار بار حاضری بھی ہو رہی ہے لیکن جب ہرمین شریفین حاضر ہوتے ہیں وہاں سے واپس ہوائی جہاز میں بیٹھے اب ائیر آفس سے چبا چبا کے باتیں ہو ارے گرم چائے لے کے آؤ ارے یہ کیا لے کے آؤ ارے حضرت نے فرمایا چار گھنٹے کا سفر ہے ارے بغیر چائے کے گزارا کر لو بغیر کھائے پیے گزارا کر لو ہاں اب بعض لوگوں کو غصہ آتا ہے یہ غصہ بڑا چالاک ہے اور فرمایا کہ بدنگاہی کئی کئی طریقے سے شیطان کراتا ہے کئی کئی طریقے سے کبھی غصے سے بھی ہی کراتا ہے کہتا ہے کہ ارے تم نے ٹھنڈی چائے لے کے آئی ہو میں تمہارے ابھی آفیسر سے تمہاری شکایت کرتا ہوں اور اس کو گور گور کے دیکھ رہا ہے اور حرام مزہ لے رہا ہے اب عمرہ کر کے اور نوافل ادا کر کے اور جو تلاوت اور اذکار کا نور لے کے آیا تھا وہ سب کا سب ایک بدنگاہی میں سب کا سب دیا۔ سب کا سب دیا۔ تو فرمایا کہ ان المتقون مجھ کو کوئی پا نہیں سکتا جب تک کہ تقوی اختیار نہ کرے اور تقوی نوافل کا نام نہیں تخوا عمرہ نفل کا نام نہیں تخوا تلاوت کا نام نہیں سخوا تو نام ہے گناہوں سے پرہیز کرنے کا جو شخص گناہ سے پرہیز کرے گا وہ مدفقی چاہے وہ صرف فرض واجب اور سنت موقع ادا کرے ایک بھی نفل نہیں پڑھتا کمزور ہے بےچارہ نفل نہیں پڑھ سکتا زیادہ ذکر بھی نہیں کر سکتا زیادہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا غریب ہے نہیں ہے ہاتھ میں تو اللہ تعالی نے دیکھو اپنے بندوں سے کیا محبت Uh, اگر اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے کہ جو زیادہ عبادت کرے گا وہ میرا دوست ہوگا uh, تو اب بتائیے ایک نئے مجھ جیسا کمزور آدمی یا اور مجھ سے بھی کمزور کوئی ہوگا دان پان وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ولایت سے وہ محروم ہو جاتا اللہ کی دوستی اللہ کے خود سے محروم ہو جاتا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے کہ جو روزانہ ایک ہزار نسل پڑے گا وہ میرا دوست بتائیے ہم میں سے کوئی ہے تو ایک ہزار نفل روزانہ پڑ ارے سو بھی نہیں پڑھ سکتے ہم سے تو دس نفل بھی نہیں پڑی جاتی ہم سے تو دس نفل بھی نہیں پڑھ پاتے ہم تو, تو اگر اللہ تعالیٰ معیار یہ مقرر کر دیتے کہ جو اتنی اتنی عبادت کرے گا وہ ہمارا دوست سے, تو بہت سے کمزور بندے پھر رہ جاتے ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی کریمی دیکھیے کہ کس چیز پر ولایت موقف کی کہ کام نہ کرو اور میری دوستی لے, لے. کمزور سے کمزور بیمار سے بیمار حتیہ کہ بسترے مرض پر پڑا ہوا انسان بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اللہ کا ولی کیا کریم ہے اللہ کا میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے در مانے موتی بے بہا مانے بے شیمت ہاں؟ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں अपने दिल को तोड़ लोगा काम क्या करना है दिल को तोड़ना है बैठे बैठे भी दिल टूट सकता है खड़े खड़े भी दिल टूट सकता है लेटे लेटे भी दिल टूट सकता है बताइए कैसे लेटे लेटे दिल तोड़ेगा कैसे अल्लाह वाला बन सकता है मिसाल के तौर पर कोई आदमी अस्पताल में दाखिल हो गया अब बिस्तर से पड़ा हुआ है अब नर्स आ गई अब अब दिल तक कर रहा है इसको देख ले बा जो है बुढ़ापे के अंदर भी اس طرح مرض پر پڑے ہوئے بھی بدمائشی سے چوکتے نہیں ہیں ارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں کچھ تو خدا کا خوف کرو وہ کہتا ہے پیر قبر میں لٹکے گردن تو پھر بھی باہر ہے جی. یہ حال ہے تو بازے لوگوں کو آخر وقت تک یہ مدر مرض بدنگاہی کا جاتا نہیں اتنا شدید مرض ہے یہ اور اکثر کا اکثر نہیں کہنا چاہیے بعض لوگوں کا خاتمہ خراب ہو چکا ہے بعض لوگوں کا خاتمہ خراب ہو چکا ہے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا چشمدید واقعہ ایک اسپتال میں ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے دیکھا کہ بستر پہ پڑا ہوا ہے اور اس کے دوست اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بھائی تو نے زندگی بھر بدماشیوں पतने بد نکاریاں और اور جو توں کیا ناموں کے ساتھ اب توبہ کر لے تیرا آخری وقت آ گیا توبہ کر لے تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ یہ توبہ تا واؤ با اور ہا یہ جو لفظ تم کہہ رہے ہو میرے منہ سے سارے الفاظ نکل رہے کہ نرس کو بلاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ دو کھلاؤ فلانا کام مجھے کھانا کھلاؤ بھوک لگ رہی سب بات کر رہا ہوں میں لیکن تم جو یہ بات کہہ رہے ہو تا واؤ با میرے منہ سے لفظ نہیں نکلنا بتائیے کس نے توفیق چل کر لی اے کا قانون لکھتا ہوگا پرانے پاک میں ہے نا کہ اللہ نے توفیق دی ان کو توبہ کی معلوم ہوا توفیق آسمان سے نازل ہوتی ہے ہمارے اختیار میں بھی نہیں تو دوستو ڈرنا چاہیے اللہ یہ خصوصاً میرے مرشد نے تو ساری زندگی اسی ایک مضمون کو بیان کرتے گزار دی کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کر لو اور اللہ کو پالو بار بار قسم بھی اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت سو فیصد کر لے گا اللہ والا ہو جائے گا اللہ تعالی کا ولایت کا سب سے اونچا مقام وہ حاصل کر لے گا تھوڑا سا ذکر کر لے تھوڑی سی عبادت کر لے اور پھر نگاہ کی حفاظت کر لے کیا مطلب کہ نگاہ کی حفاظت کرنے کے بعد جھوٹ بھی بولے جائز ہے نماز بھی پڑھے جائز ہے اور چوری بھی کرے جائز ہے ربت بھی کرے جائز ہے نہیں مطلب یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت سے دل چکنا چور ہو جائے گا اتنا مشکل عمل ہے اس دور کے اندر نگاہ کی حفاظت کرنا سب سے مشکل کام زیر مرشد فرماتے تھے جو بھی اٹھا لے گا بکری کتنی آسانی سے اٹھا لے گا اسی طرح دین کے اندر اس زمانے میں سب سے بڑا فتنا بدنگاہی کا ہے چپے چپے پہ بے پردگی چپے چپے پہ بدنگاہی सुपर मार्केट जाओ बदनिगाई, अस्पताल जाओ बदनिगाई, रेलवे स्टेशन जाओ बदनिगाई, और एयरपोर्ट जाओ बदनिगाई, और किसी भी दुकान पर चले जाओ इलेक्ट्रीशियन का भी चले जाओ वहां भी औरत खड़ी पर आज तो अजीब जमाना हो गया कि मर्द को जो है वो काम अपने दफ्तरों के अंदर टांग पे टांग रखे बैठे है औरतें और जो है वो सारे काम करती फिर रही है बिजली वाले को भी वही बुला रही है उससे काम करा रही है प्लम्बर को से भी वही काम करा रही है और दीगर काम सारे जहां जहां जाओ تو کتنا کتنے موقع ہے بد نگاہی کا تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ جو شخص یہ مشکل کام کر لے گا دین کے باقی تمام کام اس پہ ایسے ہی آسان ہو جائیں گے جیسے ایک شخص کو بھینس اٹھانے کا ملکہ حاصل ہو گیا تو وہ بکری مرغی کتنی آسانی سے اٹھاتا ہے معلوم یہ ہوا کہ نگاہ کی حفاظت جو کر لے گا اس سے دل ایسا چکنا چور ہو جائے گا تقاضا دل میں آتا ہے تقاضے کو توڑتا ہے اس تقاضے کو دباتا ہے اتنا ہی نور پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرے دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے یعنی نگاہ کی حفاظت کرنے پر نامحرم عورتوں سے چاہے وہ گھر کے رشتے دار ہوں چاہے وہ بازار کے بازار کی عورتیں اجنبی عورتیں ہوں چاہے اپنے نامحرم رشتے دار ہوں ان سے جو نگاہ کی حفاظت کر لے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور بیریش لڑکوں سے بھی نگاہ کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا حلاوت ایمانی ارے حلاوت ایمانی معمولی چیز نہیں ہے دوستو حلاوت ایمانی جس کو مل گئی سمجھ لو کہ اس کا حسن خاتمہ ہو گیا ایمان پر خاتمہ ہو گا انشاءاللہ تعالی کیوں وجہ یہ لکھی ہے کہ وقت انا ورد حلاوت ایمان ازا دخل قلب لا تخر ابا ایک دفعہ حلاوت ایمانی جب قلب کو عطا ہو جاتی ہے پھر کبھی وہ है نہیں नहीं واپس نہیں لیتے اللہ کہ وہ واپس نہیں لیتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ذات ہیں دنیا کا کوئی کریم ہو وہ آپ کو کوئی چیز ہدیہ کر دے واپس لینا اپنی توہین سمجھتا ہے کہ نہیں واپس نہیں لیتا پھر وہ آپ کتنی نالائکی کر لیں کتنا بھی میل جول نہ رکھے لیکن اب واپس لینا اپنی توہین سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آم الحکمین جو بادشاہوں جب وہ کوئی چیز عطا کر دیتا ہے پھر وہ واپس نہیں لیتا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرنے سے بقیہ تمام اعمال کی اس کو توفیق ہونا بھی شروع ہو جائے گی خود بخود اس کا دل کھینچتا چلا جائے گا ہم سمجھتے تھے ہمیں ان کی طلب ہے اکثر کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو اور فرمایا کہ ہماتن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی ہماطن ہستی خوابیدہ میری غفلت سدا زندگی ایک مجھے کسی نے پکار لیا کسی نے اپنا بنانا چاہا ہما تن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی ہر بنے منہ سے مجھے اس نے پکارا مجھ کو میرا بال بال کھڑا ہو گیا جب اللہ تعالی نے مجھ کو اپنا بنانے کا ارادہ کر لیا بس میرے بال بال سے اللہ اللہ کی آواز آنا شروع ہو گئی بس میں بھاگتا چلا گیا ہاں؟ نہ میں دیوانہ ہوں غر نمج کو ذوق اور یعنی کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جی وہ غریب آنکھوں مجھے خود ہی کوئی کھینچے لیے جا رہا ہے اب ادھر لاکھ حسینا نے عالم مجھے کھینچ رہی ہیں ادھر شیطان مجھے غیبت میں کھینچ رہا ہے کہیں چوٹ بولنا سکھا رہا ہے کہیں بدماشی کرنا سکھا رہا ہے کہیں زنا کی طرف بلا رہا ہے کہیں سنیما کی طرف بلا رہا ہے اور کہیں جو ہے وہ جو ہے شرابی شرابی شراب, شراب کے لیے بلا رہا ہے کہیں کچھ بلا رہا ہے لیکن مجھے تو کوئی ایسا ایسی ذات کوئی کھینچ رہی ہے کہ جس کی آگے یہ ساری طاقتیں بیکار ہو گئی تمام کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں بےکار ہو جاتی ہیں جب وہ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ جب وہ کسی کو جلد فرمانا چاہتے ہیں ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی اس کو جو ہے گمراہ نہیں کر سکتے جب وہ کسی کو اپنا بنانا چاہے بس دوستو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پانے کا ایک ہی طریقہ رکھا ہے ما تو سوادقین کیوں فرمایا بات یہ ہو رہی تھی کہ سوادقین کیوں فرمایا کیونکہ ولایت تو تقوا جو موقوف ہے تو کیوں نہیں فرمایا کہ کونو ما متقین کیوں نہیں فرمایا کہ تقوی چاہیے تو مستقین بھائی ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے ملتا ہے عام والے سے امرود ملتا ہے امرود والے سے اور دودھ ملے گا دودھ والے سے کپڑا ملے گا کپڑے والے سے تو اللہ ملتا ہے اللہ والے سے تقوا ملے گا تقوا والے سے تو مال مستقین کیوں نہیں فرمایا کہ تم مستقین کے ساتھ رہو گے تو تم کو تقوا تقوا مل جائے گا تو میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کلام الہی میں وہ بلاغت ہے قیامت تک کے لیے آیا ہے تمام فتنوں کی فتنے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دی ہے فلاح کے اندر جو تدبر کرے گا اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں گے تو فرمایا کہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ جالی پیر بھی آئیں گے جالی لوگ بھی آئیں گے تماشا دکھانے والے مرغے کھانے والے مرغے پہ میرے حضرت کا شیر ہے فرمایا کہ نہیں قبر میں نہیں یار ابھی تو مرغا کھانا ہے تم قبر میں بھیج رہے ہزاروں مرغے بنا کے مدفن مدفن مانے قبرستان ہزاروں مرغے بنا کے مدفن تیرے بدن میں جو سو گئے ہیں انہی کی برکت سے تیرے آزادی موٹے موٹے سے ہو گئے اور تمام مرغے یہ سن کے سہم گئے ہیں سہم جاتے ہیں تمام مرغے جی سن کے سہم جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی تیر آیا ہے <laughs> تو اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ جالی لوگ بھی آئیں گے جن کا مقصد اللہ کا راستہ بتانا نہیں بلکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرنا اور مال سمیٹنا نظرانے مانگنا سفارش لگانا اور کوئی عہدے پا لینا اور معلوم نہیں کیا کیا اور ایسے بھی بدماش ہیں جنہوں نے جو ہے وہ عورتوں سے پردہ بھی نہیں کرتے اور عورتوں سے ٹانگیں بھی دبوا رہے ہیں ایسے بھی پیر آ گئے بتائیے یہ پیر ہوگا کہ پیر بھی نہیں ہے تو میرے مشرق فرماتے تھے یہ پیر تو کیا پیر بھی نہیں ہے یہ ظالم بدماش یہ عورتوں سے ٹانگیں دبوا رہا ہے اور بھی اس میں ایسے بے حیائی کے سستے ہیں کہ روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کا لفظ نازل فرمانے کے بجائے سوادقین کا لفظ نازل فرمایا کہ یہ دیکھ لینا کہ تقوا تو ملے گا لیکن جس کو تم متقی سمجھ رہے ہو جس کو پیر بنا رہے ہو اس کا تقویٰ جو ہے ڈرامے والا ہے تو یا سچا ہے یہ تقوام میں تقوی میں سچا ہے یا ڈرامے باز ہے اس لیے فرمایا کہ یہاں امت متنبع ہو جائے میرے بندے متنبے ہو جائیں کہیں جالی پیر کے ہتے نہ جڑ جائیں پیر بناؤ تو وہی بناؤ جو کہے ان اجریہ اللہ علاللہ. میرا اجر تو اللہ کیا ہے مجھے تم سے کوئی پائی پیسہ نہیں چاہیے مجھے تم سے کوئی سفارش نہیں چاہیے مجھے تم سے کوئی عہدہ نہیں چاہیے مجھے تمہارے اندر مشہوری بھی نہیں چاہیے کہ وہ آس آپ بڑے نعرہ لگاتے ہیں اور بڑے حال پیدا ہو جاتا ہے ایک چالی پیر تھا ابھی حضرت نے سنایا کہ وہ کہیں بیان کے لیے جاتا تھا تو کیا کرتا تھا کہ پرانا بوسیدہ سا کپڑا پہن کے چلا के تھا اور بیان کے دوران جوش کے اندر نعرہ کپڑے پھاڑ کے چیر دیا اس اب جو ہے جس نے بلایا ہوتا تھا اس کو بڑی محسوس ہوتی تھی کہ یہ پیر صاحب کو بلایا ہے بیان بھی کیا ہے اب پھٹے ہوئے لباس میں کیسے جائیں لہذا ان کو نیا جوڑا وہ تو اس نے یہ ترکیب نکالی تھی کہ پرانا پوسیدہ کپڑا کہیں سے لے لیا اور وہاں جا کے اس کو پھاڑ دیا اس طرح نیا جوڑا مل گیا کرنا نہیں بھائی ایسا ہم نے تو نہیں کیا کبھی ہم اللہ تعالیٰ بتایا تو بات یہ ہے کہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھاٹ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں تو جگر مراد آبادی شاعر انہوں نے ایک دفعہ خواجہ صاحب کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ حضور آپ تو ڈپٹی کلیکٹر ہیں ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے میں لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب تعلق ہو گیا تو حالت بالکل بدل گئی حالت بدل گئی سر پہ گول ٹوپی چہرے پر ماشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی شیروں کی طرح اور اچکن اور کرتا لمبا اور پاجامہ ٹکنے سے اوپر چلے جا رہے ہیں ہاتھ میں تصویر لیے اور یعنی کوئی کوئی وہ بھی نہیں کیا ہم لوگ تو داڑھی رکھ کے شرماتے ہیں وہ شیروں کی طرح چلتے تھے تو پوچھا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے آپ, آپ کس سے تعلق ہے کہاں جاتے ہیں آپ جو آپ کی یہ حالت بدل گئی آپ کو تو کوٹ پتلون اور ٹائی کے اندر ہونا چاہیے اور انگریزی بال ہونے چاہیے یہ کہاں سے آپ کے سر پہ ٹوپی اور داڑھی اور یہ لمبا کرتا یہ کہاں سے آپ کو ملا تو میں بھئی میں تھانہ بھون جاتا ہوں حضرت خان رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بہت بڑے اللہ والے تو کہا کہ کیا میں بھی وہاں چل سکتا ہوں کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا کیونکہ کہ آپ تو شراب بہت پیتے ہیں اور حضرت کے یہاں شراب کیسے پی سکتے ہیں آپ انہوں نے کہا شراب تو میں پیوں گا شراب کے بغیر میں رہ نہیں سکتا ایک اچھا میں پوچھ کے بتاؤں گا حضرت کی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ شراب نہیں چھوڑ سکتا اور میں آنا چاہتا ہوں کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ خانقاہ میں تو اشرف علی شراب کی اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ یہ قومی ادارہ ہے امانت ہے یہاں تو شراب کی اجازت نہیں ہاں اشرف علی کا گھر حاضر اشرف علی کا گھر حاضر ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاسر کو اپنے گھر مہمان بنا سکتے ہیں تو اشرف علی ایک گناہ مسلمان کو کیوں گرنی میں مہمان نہیں بنا سکتے ہیں؟ لہذا ان کو کہہ دیجیے کہ اگر وہ چاہیں تو میرے گھر میں پی سکتے ہیں۔ یہ جواب جب خواجہ صاحب نے دیگر مراد آبادی کو دیا تو رونے لگے اور کہا کہ آ ہم نہیں جانتے تھے کہ اللہ والے گناہ سے کیسی محبت کرتے ہیں بس اسی وقت تھانہ بھون روانہ ہوئے اور وہاں پہنچے اور حضرت تانوی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چار دعاؤں کی درخواست کی. چار دعاؤں کی درخواست کی. پہلی دعا کی یہ درخواست کی کہ اگر دعا فرما دیجیے کہ میں شراب چھوڑ دوں دوسری دعا یہ کر دیجیے کہ میں داڑھی رکھ لوں دعا دیکھ رہے ہیں آپ ہم جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں ہم کیا, کیا دعائیں کراتے ہیں اگر غلام مسئلہ ہو گیا آج کل کاروبار نہیں چل رہا دعا کر دیجیے بچی بیمار ہے دعا کر دیجیے پولا مسئلہ ہو گیا دعا کر دیجیے دیکھو دعا دعا کس درجے کی کرا رہا ہے شخص ہے یہی ہے کہ سن لے ہے لوگ جب ایاب بھلے آتے ہیں کہاں ملنے کی وہ خود آپ ہی بدلاتے جب انہوں نے اپنا بنانا چاہا بس اب اب ساری کائنات کی گمراہ ایجنسیاں گمراہ نہیں کر سک رہے کیا ہل گیا کیا اللہ علیکم تو سنا آپ نے کیا دعا کیا دعا کروا رہے ہیں تار یہاں سے ہل رہا ہے وہاں وہاں سے آواز آ رہی ہے اچھا, اچھا. تو پہلی دعا کیا کروائی کہ اگر دعا فرما دیجیے شراب چھوڑ دوں جس شراب کے بغیر زندگی کا تصور نہیں تھا زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتا یہ شرابی بھی جانتا ہے جب شراب پیتا ہے وہ جانتا ہے کہ شراب چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے تو اور پینے والا بھی کیسا کہ ہر ہر دو منٹ میں دونٹ, ہر دو گھنٹ سارا وقت شراب شراب کیا دعا کرا رہا ہے حوصلہ تو دیکھو کیا دعا کرا رہا ہے حضرت دعا فرما دیجئے کہ میں شراب چھوڑ دوں اور دوسری دعا یہ کرائی کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ میں داڑھی رکھ لوں اور تیسری دعا یہ کرائی دعا فرما دیجئے کہ میں حج کرم اور چوتھی دعا یہ کروائی کہ اگر دعا فرما دیجئے خاتمہ میرا ایمان پر ہو جائے دیکھا آپ نے ایک شرابی کو اللہ نے کیا دعا کی توفیق کی ایک شرابی کو بے تحاشا پینے والے کو اللہ نے جب اپنا بنانا چاہا تو دعا دیکھو کس پائے کی کرا رہا ہے واہ رے واہ واہ رے میرے مولا تو بس جو دعا جس جس طلب سے تھی جو دل درد دل لے کر آئے تھے اس شہد کے بھی دعا ہاتھ اڑ گئے دعا فرما دی تو کیا ہوا کہ پھر شراب چھوڑ دی اب ڈاکٹروں نے جو وہ بوٹ بٹھایا کہ بھائی یہ تو آل انڈیا شاعر ہیں قوم کی امانت ہے اگر پیے گا نہیں تو یہ پھر کام کیسے ہوگا یہ دنیا میں مشہور ہے ہمارے یہ آل انڈیا شاعر ہے نہیں پیئیں گے تو یہ کیسے جئیں گے تو سب نے مل کے عرض کیا کہ حضور آپ تھوڑا بہت پی لیا کیجیے کیونکہ آپ ہمارے قوم کی امانت ہیں آپ تھوڑا سا پی لیا کیجیے تاکہ آپ کی صحت جو وہ گر جائے گی اگر آپ نہیں پیئیں گے تو اور آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو پوچھا اچھا اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا جیتا तो تو کب تک جیتا رہوں گا جی لیں گے تو کہا کہ میں خدا کے غذب کے غذب میں اللہ کی رحمت کے سائے میں مجھے ابھی موت آ جائے لہٰذا جگر شراب نہیں کیے یہ سن لے ایام بھلے آتے ہیں گاٹھ ملنے کی وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں اور اپنا بنانے کی علامت میں نے ابھی بتا دیا کہ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے کے دل میں کسی ولی کی محبت ڈال دیتے ہیں یا اس ولی کے غلام کی محبت ڈال دیتے ہیں جس کے پاس آنا جانا شروع کر دیتا ہے اس کا کام بننا شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھیے وہاں جاتے ہی ان کا کام بن گیا حج کرنے کے لیے چلے گئے شراب بھی چھوڑ دی حج کے لیے بھی چلے گئے اور جب سے ارادہ کیا اس وقت سے داڑھی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور جب واپس آئے تو ایک مٹھی داڑھی ہج کر کے جب واپس آئے ایک مٹھی داڑھی اور ٹانگے میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اپنے شہر تو ٹانگے والا ان کو دیکھ کے پہچانا نہیں کیونکہ داڑھی آ تھی ایک مٹھی داڑھی پہلے سر مٹھا رہتا تھا اب داڑھی آ تو ایک شہر کہا تھا جگر ساتھ نہیں اپنے ہی متعلق میں اور حضرت والا اس شعر کو پڑھ کے تو رونے لگتے تھے ہم سوچ ہمارے دل میں وہ دردی نہیں ہے ہماری آنکھوں میں آسو بھی نہیں آتا حضرت والا تو اس شعر کو پڑھ کے رونے لگتے تھے چلو دیکھائے تماشا جگر کا جگر اپنے لیے خود کہہ رہے ہیں چلو دیکھائے تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا چلو دیکھائے تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا کاسر مانے نافرمان داڑھی رکھ لی اب ٹانگے والا ٹانگے جو بیٹھے ہیں वाला والا کا شیر शेर رہا ہے ٹانگے والے کو نہیں معلوم کہ دیگر میرے پیچھے मेरे ہیں ٹانگے میں اور और کا شیر शेर رہا ہے چلو دیکھائے تماشا جگر کا سنا ہے وہ کاٹور مسلمان ہوگا اب رو رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے کہ ہمارا شیر جو ہے وہ ٹانگے والا اس کو خبر بھی نہیں کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں داڑھی یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مٹانے کا انجام اللہ کی فرما برداری کا انجام کہ اب اب ساری دنیا ان کا عزت سے نام لے رہی دیکھو یار اس کو یہاں کچھ اور راکٹ چلاؤ ایک راکٹ نہیں چل رہا تھا سائنس دانوں سے آئے. وہی سے مل رہا ہے آہ. کچھ کرو یار ایک راکٹ چل نہیں رہا تھا پاکستانی سائنس دانوں سے تو انہوں نے بہت انجینئروں کابل لوگوں کو بلایا بہت کوشش کی نہیں چل سکا خان صاحب آئے انہوں نے کہا ہم چلائے گا اس کو میں نے کہا اچھا بھائی اتنے بڑے بڑے تو کوشش کر چکے چلو اب تو بےکاری ہو گیا تمہیں کچھ کر کے دیکھ لو تو انہوں نے آیا تھوڑی دیر میں روک جھی جم کر کے آسمان پہ پہنچ گیا انہوں نے کہا بھائی تم نے کیا کیا تھا میں کہا ہم نے کچھ نہیں کیا جیسے موٹر سائیکل کو کرتا ہے جب نہیں چلتا ہے ادھر گرایا تھوڑا تھوڑا اب تو آواز صحیح ہو ہوگی تو یہ ہے سن لے دو کہ بھیا ہم بھلے آتے ہیں گاج ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے تو داڑھی بھی رکھ لی حج بھی کرائے شراب بھی چھوڑ دی اور کتنے عرصے تک بڑی صحت کے ساتھ زندہ رہے اور فرمایا کہ جب تین دعائیں اللہ نے قبول فرما لی جس کا ضور بھی ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چوتھی دعا میں کیا کرے بھائی جس نے داڑھی بھی رکھ لی شراب بھی چھوڑ دی حرام کام چھوڑ دیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حج کی بھی توفیق دے دی, دی تو اب اس خاتمہ میں کیا رہ گیا اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول فرمائے تو یہ ہے تو علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دی ہے کہ جس کو ہم اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو اپنے وقت کے کسی ولی کی محبت دل میں ڈال دیتے ہیں اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق شروع کر دیتا ہے اور اس کی صحبت میں آنا جانا شروع رکھتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود اس کے کے انوارات اور اللہ والا کیا ہو گیا تو بالکل گئی آواز اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہا تھا آج ہمارے یہ حاصل ڈاکٹر عمر صاحب ہیں ان کی مجلس ہوتی ہے میں بھی وہاں آج انہوں نے حضرت واز دے. بابا یہی نام تھا نا تو اس کے آخر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب دعا فرمائی عجیب ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے یادین اللہ امنو سے نا. نا. کیا فرمارے اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والوں مَن میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا خدا نا خاص دین سے پھر جائے گا قوم اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ایک قوم پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے محتاج نہیں ہیں تم دین کے محتاج ہو ہم دین کے محتاج ہیں اللہ ہمارے دین پر ہمارے دین کا محتاج نہیں ہے ہم دین کے محتاج ہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں اگر ساری دنیا کفر کے اوپر اتر آئے اور سارا عالم قیامت تک کافر رہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اللہ کی عظمت میں کوئی ایک ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی اسی طرح سارا عالم مسلمان ہو جائے سارے کافر بھی ایمان لے آئے اور قیامت تک ایک بھی کافر نہ رہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے ہیں ہماری ہمارے عالم سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اللہ تو خود خالق عالم ہے خود سارے عالم کو پال رہے ہیں سارا عالم ان کا محتاج اور وہ خود کسی کے محتاج نہیں اللہ تعالی خود اپنی ذات سے ہیں تو میرے دوست اللہ تعالی فرما رہے ہیں اللہ قوم ان کے مقابلے میں جو دین سے پھر رہے ہیں جو ہم سے بے وفائی کر رہے ہیں ان کی بے وفائی کے مقابلے میں قوم اللہ تعالیٰ قوم پیدا فرمائیں گے ان کے مقابلے میں میرے مرشد نے فرمایا مقابلے میں وہ چیز لائی جاتی ہے جو پہلے والے سے زبردست ہو بتائیے مقابلے میں کوئی پہلوان ہو بہت تگڑا اور کوئی آدمی جو ہے وہ پہلوان تو دو سو کلو کا ہے وزن اور یہ اس کے مقابلے میں کوئی پچہتر کلو کا آدمی لائے گا نہیں وہ دو سو کلو کا ہے تو اس کے مقابلے کے لیے ضروری ہے کہ سب دو سو کلو کا نا یا اگر ماہر فن ہے تو اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ ماہر فن لانا ہوگا تب تو فائدہ ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ کیا فرمارے کہ فصو فیک اللہ قوم ایک باکسر جو ہے وہ دو لڑائی ہو رہی تھی باکسنگ کی تو ایک شخص بیٹھا ہوا تماشائیوں میں تھا وہ زور زور سے اچھل اچھل کے رہا تھا مار جڑے تھے اس کے مار جڑے تھے اس کے تو برابر والے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا کہ کیا آپ آپ ہی باکسر ہیں آپ اس کے کوچ ہیں کیا اس نے کہا نہیں میں تو ڈینٹسٹ ہوں اس کا جبڑا ٹوٹے گا میرے ہی پاس آئے گا تو سنا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ یہ جو قوم بے وفائی کر رہی ہے جو ایمان لانے کے بعد اپنے دین سے پھر رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہم ایک قوم پیدا کریں گے معلوم ہوا کہ بے وفاؤں کے مقابلے میں کیا چیز لائی جائے گی وفادار قوم لائی جائے گی نا تو یہ وہ قوم ہے امل قوم لا یشکا بھی تو یہ, یہ تو خود اتنے وفادار ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے وفادار ہو جاتے ہیں ان کی ثقافت سعادت سے بدل دیتے ہیں اللہ یہ وہ قوم ہے ارے دوستو سنو تو صحیح کہ جس فوجوں قوم اپنے دین سے پھر رہی ہے اس کے مقابلے میں جو قوم وفادار لائی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم ہے کہ کبھی بے وفائی نہیں کریں گے ورنہ اگر یہ بھی بے وفائی کر جاتے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالی کیوں لگ ہے اللہ کوئی محتاج ہے کسی کے اللہ عاجز ہے کسی کے اللہ تعالیٰ نے وہ زبردست قوم پیدا فرمائی ان کے مقابلے میں یہی ہے اللہ والے جو اللہ سے کبھی بے وفائی نہیں کرتے جان دے دیتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرتے دین سے پھرنا تو بہت دور کی بات ہے بقوم اور آگے کیا کیا زبردست انعام فرمایا اللہ ان سے محبت کریں گے بھائی اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے یہ ہیں اہل محبت یہ ہیں اہل دل یہ ہیں اللہ والے کہ ان بے وفاؤں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے وفادار قوم کو لایا اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پھر جب وفادار اللہ تعالیٰ جب وا وفا بندے پیدا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پھرنے نہیں دیں گے یہ ہمیشہ با وفا رہیں گے اور ان کی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام فرمایا کہ اللہ تعالی ان سے محبت کریں گے اور یہ اللہ سے محبت کریں گے سنا نے یہاں بھی حضرت والا نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی محبت کو پہلے بیان فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کریں گے یہ بتلانے کے لیے کہ اے لوگوں جن جن کو اللہ سے محبت ہے سمجھ لو کہ تم نے اپنے آپ جو ہے وہ تم اس قابل نہیں تھے اللہ نے پہلے تم سے محبت کی اللہ نے تمہیں اپنا بنانا چاہا تب تم اللہ سے محبت کرتے قدم اللہ تعالی محبت قدم اللہ علی محبت محبت عبادی لیا لمحی رب فیضان محبت ربی یہ اپنے رب کی محبت کا تمہارے رب کی محبت کا فیضان ہے جو تم اپنے اللہ سے محبت کر رہے ہو خبردار اپنا کمال مت سمجھنا ماںب کمن حسن حتین فمن اللہ جو نیکی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ کی عطا ہوتی ہے وہ ماں بکمن سی حسین فمن نفس اور جو کچھ تم بدماشیاں اور گندگیاں کرتے ہو گناہ کرتے ہو وہ سب کی سب تمہارے نفس کی شرارت اور غلازت اور نجاست ہے سنا آپ نے یہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو باقاعدہ پیدا فرمایا بے وفاؤں کے مقابلے میں تو یہ قوم کبھی بے وفا نہیں ہو سکتی اسی لیے اس کی خاصیت یہ ہے عمر القوم لا یشخا بهم جلی ان کے پاس بیٹھنے والے کبھی شقی و وقت نہیں رہتے اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں یہاں آنا ہمارا آپ کا صرف اور صرف اللہ کی محبت میں ہے اور اسی شان کو اللہ کی لیے ہوئے ہیں اسی شان کو لیے ہوئے ہے اسی پر انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت محبتی وجہ محبت میری محبت واجب ہو گئی جو آپس میں صرف اور صرف میرے لیے محبت کرتے ہیں وجبت محبتی لل متحاب بینفیہ ولمت نفیہ جو میری خاطر سے اب ایک دوسرے کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں ولمت نفیہ اور میری خاطر سے ایک دوسرے کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں کبھی کبھار ادیا بھی دیتے ہیں یہ ہے بجر محبت ول متضاوری نفیہ ول متضالسی نفیہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ مل جل کے بیٹھتے بھی ہیں اور ول متبادری نفیہ ایک دوسرے سے میری محبت میں خرچ بھی کر دیتے ہیں. سنا آپ نے پر اللہ کی اللہ تعالی اپنے کرم سے اپنی محبت اپنے بندوں کے لیے واجب فرما رہے ہیں واجب اتنی بڑی دولت ہے میرے دوستو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اس کے پاس بیٹھنا اور اس کے پاس آنا جانا رکھنا اور اس پر کچھ خرچ کر دینا یہ کتنی بڑی زبردست نعمت ہے کہ اللہ تعالی کی محبت ایسے بندے پر واجب ہو رہی ایک واقعہ ہاں ہاں اس بات سے مراد میری بتانے کی یہ تھی کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے خطے میں ایک عجیب دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ جو آپ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اللہ بقوم اس کی تجلی ہم پر بھی نازل فرما دیجیے ہم کو بھی وفاداروں میں شامل فرما لیجیے ہم کو بھی وفاداروں میں شامل فرما لیجیے ہم کو بے وفا بے وفائی سے حفاظت فرمائی وہ الفاظ تو مجھے یاد نہیں رہے آپ کو یاد ہے بہت زبردست دعا دعت نے فرمائی تھی کہ اے اللہ اس, اس آیت کے خبر میں ہم آپ سے بھیک مانتے ہیں کہ آپ ہم کو اس آیت کی تجلیات سے نواز دیجئے کہ ہم کو بھی ویت اللہ ویت قوم جو قوم آپ وفاداروں کی بے وفاؤں کے مقابلے میں لائے ہیں اے اللہ اس کے سبر میں ہم پر بھی وہ تجلی نازل فرما ہم پر بھی ہمارے دوستوں پر بھی اور ہم ہمارے گھر والوں پر بھی اور ہمارے دوستوں کے گھر والوں پر بھی اور تمام مسلمان نے عالم یہ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ عظیم علم عظیم پہلی دفعہ مجھے آتا ہوا ہے اس آیت کے ہفتے میں اللہ تعالیٰ سے حضرت والا نے یہ دعا مارا بس یہ دو مضامین بیان کرنے سے اب تو وقت بھی ہو گیا اشعار کا وقت ہے ابھی پڑھنے کے مولانا کو تو نیند آ رہی ہے آپ جلدی سے آج ہم ناز شریف سنا رہے ہیں ناز شریف بہت دن ہو گئے نا پڑے ہوئے جانا وہی والی یہ ہمارے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کے ناز شریف کے اشعار ہیں عنوان ہے گلستان طیبہ سے مسرور گا گلستان طیبہ سے مسرور گا اس کے پہلے شعر کے عجیب معنی اللہ تعالی نے اس فقیر اور میرے مرشدین کی برکت سے یہی عطا فرمائے حضرت والا کے تو ہر شعر کے اندر بڑی بڑی حکمتیں اور بلاغتیں حضرت والا جو جو شاید کلام ہوتا ہے وہی جانتا ہے اب یہ ہے کہ اس کے یہ معنی ہم پہ اب کھلے معنی تو پہلے ہی سے تھے مگر دنیاوی شاعر کا ایک قصہ اور حضرت نے سنایا تھا کہ ایک شخص نے بڑا بیتوکا شعر کہا بہت ہی بیتوکا شعر کہا اب جو اس کے سننے والے تھے بہت دیر تک اس میں غور کرتے رہے کہ شیر کا مطلب کیا ہے تو بہت دیر تک جب سمجھ میں نہیں آیا تو شاعر سے کہا کہ بھائی اس میں مطلب بتاؤ مطلب شیر کا کیا ہے ہم تو بہت دیر تھک گئے مطلب معلوم کرنے کے لیے مطلب سمجھ میں آیا نہیں اس کا اس نے کہا مطلب تو ابھی میں نے ڈالا ہی نہیں ہے اس میں مطلب ڈالوں گا تو سمجھ میں آئے گا ابھی تک تو نے مطلب ڈالا ہی نہیں اسی طرح <laughs> <laughs> غالب کو کسی شاعر نے بھائی تھوڑا آگے آگے ہو جائیے وہ دروازے پہ بیٹھے غالب کو کسی شاعر نے اصلاح کے لیے کچھ اشعار لکھے اور اب اپنے فخر کے لیے یعنی یہ بتانے کے لیے کہ میں ہر جگہ یعنی میری شاعری چل رہی ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے اس میں لکھا کہ یہ والا شعر میرا بیت الخلاء میں ہوا ہے تو غالب نے اس پہ یہ لکھا ریمارک ریمارکس کہ جبھی شعر بڑا بدبودار ہے <laughs> لیکن اللہ والوں کے شعر میں کیسے انوارات ہوتے ہیں اور جتنا پڑھتے جاؤ مانی کھلتے جاتے ہیں hmm. تو یہ مانی مجھے کہنا چاہیے کہ اس پہ کے یہ مانی مجھ پہ اب کھلے <laughs> معنی تو پہلے ہی اس میں ہے لیکن ہم پہ اب کھلے عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا مطلب اس کا میں پہلے بتا دیتا ہوں جو میرے دل کو اللہ نے عطا فرمایا تاکہ شعر پڑھنے میں مزہ آئے عجم کا بیابہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کراچی سے مدینہ منورہ حرم شریف چلے گئے مکش شریف چلے گئے حاضری نصیب ہو گئی تو جسم سے ہمیں حاضری نصیب ہو گئی ایک حاضری ہوتی ہے دل کی ایک حاضری دل کی ہوتی ہے کہ جب دل سے حضوری حضوری کے عالم میں جو حاضری ہوتی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں اور کیسے حاضری ہوگی عجم کا بیابہ سے یہاں مراد گناہوں بھری زندگی عجم کا بیابہ کیا ہے بیابہ کیا ہے دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار دل بیاباں کیا ہوا عالم ہو گیا جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی نظر ہٹائی جس نے اللہ سے اپنا دل دور کیا اس کا یہ گلستان بھی ہے کاٹو بھرا بیاباں تو یہاں عجم کے بیاباں سے مراد میں نے لیے لیے کہ گناہوں بھری زندگی پاسخانہ زندگی اور بھائی تم دیکھو ذرا اس دن تم نے کچھ کیا تھا اس کو یار یہیں کی گٹبڑ لگ رہی ہے کچھ ذرا ادھر ادھر سے जरा प्यार से हाथ लगाना हाथ साफ की तरह नहीं लगाना है देखो शायद कुछ यहीं से मसला हो उसमें जी निकल सकता है क्या अच्छा अच्छा खेल चलो आ जाओ बैठ जाओ देखी जाएगी बैठ जाओ तो हजम के बयाबा से मुराद क्या है گناہ گاروں کی زندگی گنا گاری کی زندگی فاطقانہ زندگی اللہ سے دوری کی زندگی تو حضرت یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسی گناہ زندگی کو لات مارتا ہوں لات حجم کے پیاباں سے مفرور ہوں گا فرار ہو جاؤں گا اور گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا یعنی اپنی زندگی کی ہر سانس کو سنت کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو باغ و بہار کر لوں گا آ, یہ ہے اس کا اس کا اصل معنی یہی ہے. حضرت والا کا ایک شعر اور اس موقع کا ہے اختر میرے قلب اے اختر میرے قلب و جہاں وہاں مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم اگر سے ہم یہاں ہیں لیکن اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں تو وہاں کی حاضری سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام ہم کو حاصل اگرچہ حج وہیں جا کے ہوگا عمرہ وہیں جا کے ہوگا لیکن بتائیے کہ جو شخص مدینہ مرہ میں رہتا ہو یا حرم کعبہ شریف میں ہی رہتا ہو لیکن اللہ اور رسول کے احکامات کو توڑتا ہو بتائیے وہ زیادہ اچھا ہے یا مدینہ حرمین شریفین کی حاضری اس کو ابھی نصیب نہیں ہے لیکن یہاں پر وہ اللہ اور رسول پہ جان دیتا ہے اور اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے بتائیے کون شخص افزل ہوگا اس کو فرمایا کہ اے اختر میرے قلب ہوتا ہے میں قلب و جان سے اللہ رسول پر کھلا ہوں سے کے سے مسرور گا حجم کے بیا باس مسرور ہوگا گلستان بے باس مسرور گا ارے اگر زبان سے یہ نہیں پڑھ پا رہے تو دل میں تو عید کری لو کہ ہم گنا کی زندگی چھوڑیں گے گناہوں کی زندگی کو چھوڑیں گے اور گلستان طیبہ یعنی اللہ اور رسول کے احکامات پر جان دینے کی پوری کوشش کریں کوشش کا تو ارادہ کر لو بھائی اگر شعر ہمارے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھو لیکن کرو گلستانِ طیبہ سے مسرور ہوں گا عجم کے پیاب مسرور ہوگا گلستان تہبار مسرور ہوگا میں دیدار گنبد سے مخمور گا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی ہوگا کبھی گا کبھی یعنی وہ جگہ تو انوارات ہی انوارات کی ہے کبھی میں نور ہوں گا کبھی میں تو رہوں گا تور, تور نے کیا, کیا تھا جب اللہ کی تجلی نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تور پہاڑ پر تو اللہ کی تجلی نازل ہوئی تو تور نے کیا ہوشیاری تور نے کیا ہوشیاری کی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بعض مفسرین نے لکھا کہ ٹکڑے ٹکڑے اس لیے ہو گیا کہ بھائی اللہ کی تجلی برداشت نہیں ہو سکی اللہ کی تجلی کون برداشت کر سک لیکن مفسرین آشین نے لکھا ہے کہ تور پہاڑ بڑا ہوشیار تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اس کے ذرے ذرے میں اللہ کی تجلیات جذب ہو جائے تو وہاں جا کر اپنا ٹوٹا ہوا دل جو لے کے جائے گا گنا سے جو بچے گا دل ٹوٹا ہوا ہوگا دل شکست ہوگا لانتیں لوگوں کی ملامتیں لوگوں کی سن کے آیا ہوگا دل غم سے چور ہوگا کہ اللہ میں تو آپ کے راستے میں چل رہا ہوں میں نے تو داڑھی رکھ لی لیو مجھے میرے اوپر ہسرے میرا مذاق اڑا رہے ہیں میں شریف پردہ کر رہا ہوں لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں باتیں بنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں تم دنیا سے کٹ جاؤ گے ہے اور میں تو آپ کی خواب سے آپ سے جڑنا چاہتا ہوں لوگ کٹ جائیں تو کٹ جائیں میں تو آپ سے جوڑنا چاہتا ہوں لیکن اللہ ان باتوں سے میرا دل چور چور ہے غموں سے جوارات جو کو خوب جذب کر کے آئے گا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کبھی نور ہوں گا کبھی توڑ ہوں گا یا دل کے ٹکڑے ٹکڑے آ وہاں کے انوارات کو جذب کر کے آئیں گے اجم کے بیا بسرگا گلستان پیبا سے ہوں گا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوگا میں دیدار گنبد سے مخمور ہوگا کبھی نور ہوگا کبھی پور ہوگا کبھی نور ہوں گا کبھی ہوں گا, کبھی نور ہوں گا. کبھی گناہ ہو سے اپنے میں رنجوروں گا گناہ ہو سے اپنے میں رنجوروں باب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لاتے تھے تو اپنی چادر مبارک کو کھول لیتے تھے تاکہ مدینہ شریف کی ہوا سے جو مٹی اڑے رہی میرے وقت کو لمب جائے یہ محبت تھی اڑے گی ہوا سے جو خاکے مدینہ گی ہوا سے جا کے مدینہ میں سے غباروں میں مستور ہوگا میں سے میں گا میں روزے پیپلے الا در کر کے کر کے بدل ہوں گا بجانور ہوں گا بدل ہوں گا ہوں گا میں روزے پیسلے آلاند کر کے میں روزے تیسلے شخص کے یہاں ایک مہمان گیا تو وہ حج کر کے آیا تھا جس کے ہاں مہمان گیا تو دکھلاوا کیسی بری چیز ہے اس نے اپنے سے کہا کہ دیکھو, میں دوسرے حج سے جو سرائی لایا ہوں اس میں سے ان کو سمجھ پہ لاؤ اضرت نے فرمایا کہ اس شخص نے ایک جملے میں اپنے سارے حج کا ثواب ضائع کر دیا یہ عبرت کی بات ہے دکھلاوا کبھی نہ کرو مغرور کبھی نہ ہو اللہ ہی کی عطا ہوتی ہے ان کا کرم ہوتا ہے جو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرماتے میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا ہر ایک ہرک میرا ہے سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا منصور بانے کامیاب ہو جاؤں گا یعنی کامیابی کا راستہ ہی ہے یہ دیکھیے شیر لگا ہوا ہے نا نقش قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جلت لال کامیابی کا کیا راستہ ہے اتباع سننا کلین کن تم توڑنی اللَّهِ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 گلستان پیغاز مصرور ہوگا بہت کے شہیدوں کے خونے وفا سے بہتوں کے, کے خونے وفا سے سب پلے کے پابند دستور ہوں گا دستور مانی اللہ کا قانون اللہ کے اقدامات ان کاموں کو کرنا اور جن کاموں سے بچنا ہے وہ سبق کا مار یعنی حضرت صحابہ ستر صاحب <سؤال> صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی محبت میں جانے پیش کر ان سے ہم سبق لیں کہ انہوں نے تو اپنی جان دے دی ہم سے اپنی نفس کی جان نہیں نکالی جائے حالانکہ نفس کو نقصان ہو تو نفس دشمن ہے نفس کو نقصان ہو تو آدمی کو خوشی ہونی چاہیے نہیں نفس کو غم ہو انسان گناہ چھوڑنے سے نفس کو کم ہوتا ہے ہم کو غم نہیں ہوتا کیونکہ ہم روح سے ہیں ہم بتائیے ابھی یہاں اگر میری روح نکل جائے تو آپ کیا کہیں گے یہاں ممتاز میں ہوئے آپ کہیں گے یہ لاش ہے بتائیے کہیں گے نہیں تو ہمارا وجود روح سے ہے تو روح روح خوش ہوتی ہے یعنی ہم خوش ہوتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں نفس دشمن کو نقصان پہنچتا ہے لیکن کیونکہ وہ ہمارے پہلو میں رہتا ہے اور وہ ہم پر غالب آ گیا اس لیے اس کو غم ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں غم ہو رہا ہے کیونکہ روح ابھی مغلوب ہے جب روح قالب آ جائے گی تب پتا چلے گا پھر اس کو غم پہنچانے میں ہمیں خوشی ہوگی اس کو ہم غم غم دیں. نفس کو غم دینے سے روح خوش ہوتی ہے کونے وفا سے شہیدوں کے کونے وفا سے سب بے کے پابند دستور ہوگا پابندور خون کا یہاں خاص تعلق ہے نے فرمایا کہ خون تمنا تمنا کا حرام آرزو کا خون شرعی پردہ نہ کرنے کا یہ حرام تمنا ہے اس کا خون کرو نفس کو ڈراؤ حضرت نے فرمایا نفس بہت ڈرپو گئے نفس کو ڈراؤ تجھے سچا چبا لوں گا مار ڈالوں گا تجھے کاٹ ڈالوں گا تو ڈر جاتا ہے خبردار جو نظر اٹھی خبردار جو تھی نے گناہ کیا خبردار جو تھی پہ بلیڈ لگایا خبردار جو تک جاتا ہے اورن کا کیسے شکار کرتا ہے پہلے ہرن کے ساتھ دوڑ لگاتا ہے اس کے برابر پہنچ کے اس کی گردن کو دبوستا ہے اور پورا خون اس کا پی جاتا ہے اور ہرن جو ہے और خون نچڑنے سے دم से زمین پہ گر जाता है दम से है, तो فرمایا کہ خون پینا حرام ہے لیکن اپنی حرام تمناؤں کا خون پینا فرض ہے فرض نفس کا خون پینا فرض ہے اس کو دبوچ لو اور اس کا خون پی جاؤ حتیٰ کہ نفس جو ہے دھم سے گر پڑے جانی نہ رہے تقاضے مغلوب ہو جائیں تقاضے ختم نہیں ہوں گے تقاضے مغلوب ہو جائیں گے کمزور پڑ جائیں گے تو فرمایا کہ شیر بنو شیر شیرانہ ہمت اختیار کرو کے شہیدوں کے ہونے وفا سے سب گلے کے پابند دستور ہوگا اجم کے پیاباس مسرور ہوگا گلستان پی باس مسرور ہوگا مدینے میں جب کل کو جا چھوڑ آیا مدینے میں جب قلب کل چوڑ آیا میں ہو کر نہ محجور ہوں گا کرنا جدا یعنی جدا وہاں سے دور ہوں لیکن پھر بھی میں دل کو حاصل ہے اور اللہ اور رسول کی محبت دل کو کیسے حاصل ہوتی ہے دل کو توڑ آرام آزو کا حکم کرنے سے اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پی ہو جاتی ہے پی مدینے میں جب قلب بو جا چھوڑ آیا میں جور نہ مہجور ہوں گا اجم کے پیا باس مسرور ہوگا گلستان پی باس مسرور ہوگا آخری سے با کی زیارت و نقلوں سے اختتر ابا کی زیارت و نقل وقت ہرک رائے سنت سے پر نور ہوگا ہر اک رائے سنت سے پر نور ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غبا جو ہے اسلام کی پہلی پرتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے ہفتے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یہ خبا کی جہاں دو رقع نفل پڑھنے سے ایک عبرے کا ثواب بھی ملتا ہے لیکن آج کل اختلاط مرد و عورت کا کافی ہونا شروع ہو گیا ہجوم کی وجہ سے تو جہاں اختلاط کا خطرہ ہو نگاہ کی خرابی کا خطرہ ہو رکم فیل ہو وہاں نہ جانا بہتر ہے کیونکہ فرض ہے اپنے آپ کو نہ سے بچانا بد سے بچانا تو فرض کی خاطر ہم سنت کو مؤثر کر دیں گے خبا کی زیارت و نفلو سے اکتل کبا کی زیارت و نفلو سے اکتل ہر ایک راہ سنت سے پورنور ہوگا ہر ایک رائے سنت سے پورنور ہوگا اجم کے بیاب سے مکرور ہوگا اللہ تعالی فرمانی أتغفر الله العظيم أتغفر الله العظيم أتغفر الله, الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل دم בכه ratه إليه اللهوم wijمي يسلكك بي أني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت العض السالENTE الذي لم يالد ولم يولد ولم يقول له هو أن أعلى اللهوم lavender أVIمي يسلكك بي أنلك الحم لا إله إلا أنت المنان بليع السماوات والأرض دل جلال والیکرام یا, یا, یا, یا, یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا لا الہ الا انت سبحانت امنی کنتم من الوالمین یا اللہ منفظ سے قبول فرما لیجئے یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہم تمام حاضرین و حاضرات کو اور تمام غائبین و غائبات مسلمین و مسلمات محمدین و محمنات کو اے اللہ اپنا جذب خاص نصیب فرما دے یا اللہ اپنا جذب خاص نصیب فرما دیجیے یا اللہ آپ کے جذب خاص کی ہم بھیک مانگتے ہیں اے اللہ ہم سب کو یہ بھی عطا فرما دے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما اے اللہ تعید کے سطح میں بھی جو میرے مرشد نے آپ سے مانگا اللہ کے قوم کے سطح اے اللہ اپنا اپنا پک پکا وفادار بنا لے اے اللہ ہمیں با وفا بندے بنا لے اے اللہ ساس کی تجلی ہم پر ہم سب پر نازل فرما دے اے اللہ سارے عالم پر ہم نازل فرما دے اے اللہ آ کے حسن دو عالم زمین پر آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت زہر کو جگمگا دے آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت دہر کو جگمگا دے اے اللہ اے اللہ, اے اللہ اپنے راستے میں چلنا نصیب فرما اپنے راستے کی اے اللہ مجاہدوں کی توفیق نصیب فرما ذکر اللہ پر مداونت نصیب فرما گناہوں کو چھوڑنا نصیب فرما گنا سے طبی نفرت پیدا فرما اے اللہ عقل سلیم اطا فرما قلب سلیم عطا فرما اے اللہ فہم سلیم عطا فرما اللہ اللہ یا اللہ جن بھائیوں بہنوں کو کوئی بیماری ہے اللہ سب کو کامل مستمر کا فرما دے اے اللہ ہمارے بڑوں کو بھی اللہ سلامت رکھیے شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائیے جو جو بیمار ہیں اللہ سب کو شکائے کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے کیا اللہ جو روزگار کے لیے پریشان ہے اللہ ان کو حلال بابرکت اور آسان رسمائیے اے اللہ رست کی بارش بابرکت رست کی بارش فرما دیجیے اے اللہ آرست روحانی بھی عطا فرمائیے اللہ رست جسمانی بھی عطا فرمائیے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو اے اللہ نے ایک سالے سے نواز دیجیے اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے شوہروں کو اپنی بیویوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائیے بیویوں کو اپنے شوہر کے آداب اور حقوق کی رعایت کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کا ادب نصیب فرمائیے اور ہم, ہم کو اپنے چھوٹوں پر شقت کی توفیق نصیب فرمائیے اے اللہ جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے اللہ جو نہ مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجیے جن کے اولاد ہیں اللہ اس کو نیک سولح بنا دیجیے اللہ میرے مرشرین کو جزائے جزیر عطا فرمائیے اللہ ان کو درجات انتہا عطا فرمائیے قیامت راجا کے قرب بے انتہا فرماتے رہیے اے اللہ میرے پیارے مرشد مرشد, مرشد محبوب خود پہ ثنا آر حضرت مولانا شاہ شاہ عبد المسین صاحب عدم اللہ و علینا اے اللہ ان کے ذوق و قوت سے مقدل فرما دے اے اللہ ان کو خوب خوب اللہ صحت اور حافظ سے نواز دیجئے اور ان کی عمر عبارک میں بوب برکت عطا فرما دیجیے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرمائیے اللہ برکتوں کی بارش فرمائیے اللہ کرم کرم کی بارش فرمائیے اللہ ان کے خاندان والوں پر بھی رحمتوں کی بارش فرمائیے بچے بچے پر اللہ رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرمائیے اے اللہ ان کو بھی ان کے اولاد کو اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ اور ہماری اولادوں کو اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو ولایت صدیقیت کی حقیقت انتہا محض اپنے فضل و کرم سے ولا فتح فرما دے اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرما لے اور ہم نے ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ حادآ آپ کے سامنے پہلے ہیں اے اللہ آپ کریم ہیں اور کریم وہ ذات ہے کہ جو نالائقوں پر بھی کرم کر دے ہم تو نالق ہیں لیکن اے اللہ آپ سے بڑا لائق کوئی نہیں آپ اپنی شان کے مطابق ہم پر اپنا کرم فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت خاصا نازل فرما دیجیے اپنا کرم خاص نازل فرما دیجیے اپنی مشیت خاصا نازل فرما دیجیے اے اللہ اپنا فضل خاص نازل فرما دیجیے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے اے اللہ مرنے سے بہت پہلے پہلے اے اللہ ابھی بس ابھی ہم کو اللہ والا بنا لیجئے ہم کو اپنا بنا لیجئے اے اللہ آپ کے ارادے کی دیر ہے جس کو جو ارادہ آپ فرما لیں اے اللہ آپ کی آپ کی لغت میں تو مشکل کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے اے اللہ بس آپ ہم کو اپنا بنا لیجئے اے اللہ ہم آپ سے بھی مانگ رہے ہیں اے اللہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے وہ دونوں ہیلکم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا میں تمہاری دعا قبول کروں گا بس اے اللہ صاحب کے سب سے آج ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے اے اللہ سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے اے اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما دیجیے جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اے اللہ ظالموں کو ہدایت دیجئے ورنہ ان کو ہلاک کر دیجئے اور اے اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں اے اللہ ظلم سے اللہ مسلمانوں کو نجات عطا فرمائیے اور ان اعمال کی بھی مسلمانوں کو ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ راضی ہو جائیں اور ہمیں ظلم سے نجات مل جائے اے اللہ محض اپنے کرم سے ہماری ہر ہر دعا کو قبول فرمالے تمام خیریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مبارک میں حیات مبارک میں آپ سے مانگی اے اللہ ہم سب کو بھی عطا فرما دے اے اللہ اس نبی کے اے اللہ ہم سب کو بھی عطا فرما دے اور جن جن شروع سے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حبیب پاک نے پناہ مانگی اللہ ہم سب کو بھی ان شروع سے پناہ عطا فرما دے اللہمہ اننا نصرک من خیر ما تالک منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعود بک من شر مستعاد منہ نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت مستعان وعلیك البلاغ ولا حول ولا قوت الا بالله علیہ ورعظیم وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وطارک وسلم وصلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وب یہ کتاب آواز لائیں نا واز تقسیم کر دیجیے تھوڑے محدود تعداد میں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو جن خواتین کے مرد حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں تو وہ خواتین نہ لیں تاکہ سب کچھ ہر گھر میں ایک واز پہنچ جائے جن خواتین کے مرد حضرات یہاں آئے ہیں وہ نہ لیں تاکہ ہر گھر میں ایک واز پہنچ جائے